دس دسمبر کالج میں کلاسیں ولاسیں تو ہوتی نہیں بس اسے چھو کر شیراز میں آن بیٹھتا ہوں پھر عرفان آ جاتا ہے کبھی کبھی افضال بھی آن دھمکتا ہے سلامت اور اجمل دکھائی نہیں دیتے مگر سنا ہے کہ وہ انقلابی سے محب وطن بن گئے ہیں اور سپاہیوں کے لیے تحفے جمع کرتے پھرتے ہیں ہم سے تو وہی اچھے رہے ہم سے کیا ہو سکا محبت میں شیراز میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں باتیں بھی اونٹ پٹانگ آج میں عرفان سے کہنے لگا یار تمہاری اخبار نویسی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیا فائدہ چاہتے ہو یار تمہارے پاس کرفیو پاس ہوتا ہے اخبار کی گاڑی ہوتی ہے تم مجھے بلیک آؤٹ میں شہر نہیں دکھا سکتے دکھا سکتا ہوں مگر ایک شاد آباد شہر کو سنسان صورت میں دیکھنے کے لیے ہمت چاہیے ہم نے اس شہر میں اتنے کرفیو دیکھے ہیں کیا اب بھی یہ ہمت پیدا نہیں ہوئی کرفیو میں شہر کو دیکھنے کا تجربہ الگ ہے یہ تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے افسال بیچ میں بول پڑا عرفان ٹھیک کہتا ہے مت دیکھ ڈر جائے گا دیکھا ہے یا بے دیکھے کہہ رہے ہو کا دیکھا ہے جب کہہ رہا ہوں رکا اور پھر ایسے بولا جیسے ڈرا ہوا آدمی بولتا ہے پرسوں رات جب عرفان نے اپنی دفتر کی گاڑی میں مجھے گھر پہنچوایا تھا تو میں سنسان اندھیری سڑکوں سے گزرتے ہوئے دائیں بائیں کی عمارتوں کو دہشت سے دیکھ رہا تھا ہر عمارت گم استھان جیسے اندر کوئی نہ ہو مجھے لگا کہ یہ لوگوں کے مکان نہیں چوہوں کے بل ہیں چوہے ڈرے سہ میں بیٹھے ہیں میں ڈر گیا افضال مجھ سے بڑھ گیا مجھے اپنے محلے کے گھر جب میں رات میں کبھی گلی میں نکل کر نظر ڈالتا ہوں اندھیرے میں لپٹے بے بے آواز، آہٹ ایسے نظر آتے ہیں جیسے غار ہوں 11 دسمبر غار میں بیٹھا ہوں باہر کالی رات منہ کھولے کھڑی ہے سائرن سیٹیاں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں انسانی آواز ندارت جیسے لوگ کہیں ہجرت کر گئے ہوں جنگ کے تلسم میں بندھا شہر کبھی کبھی آس پاس کے سارے کتے اس زور و شور سے بھونکتے ہیں کہ لگتا ہے میرے غار میں گھس آئیں گے پھر چپ ہو جاتے ہیں مگر دور سے آوازیں آتی رہتی ہیں رات کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے یہی کچھ ہوتا ہے دور کی اندیخی انجانی بستیوں سے مستقل بھوکتے ہوئے کتوں کی آوازیں آتی ہیں آتی رہتی ہیں ایک ہسار سا بن جاتا ہے جیسے آدمی بھونکتے کتوں کے ہسار میں چل رہا ہے جیسے پورے کرے ارض کے گرد نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. میں خوف کے حسار میں ہوں اپنے غار سے دور بیچ جنگل میں زمانے اور زمینے میرے اندر درہم و برہم ہے میں کہاں چل رہا ہوں کس زمانے میں کس زمین میں ہر سو درہمی ہر مقام پر ابتری جنگل سے نکل کر بستی میں آیا مگر کیسی بستی میں آدمی نہ آدمزاد سنسان کوچے ویران گلیاں دکانیں بند حویلیاں مقفل عزیزوں میں دیر تک حیران حیران پھرتا رہا آخر المر ایک بڑے فاٹکوں والی حویلی کو دیکھ کر مجھے کچھ آس ہوئی کہ شاید اس کے اندر لوگ ہوں میں نے دستک دی اور چلایا چل کوئی ہے جواب ندارد پھر زور سے دستک دی اور اونچی آواز سے چلایا چل کوئی ہے بس میری آواز کی گونج مجھے سنائی دی مجھ پر دہشت غالب آ گئی. دل میں کہا کہ اس بستی سے نکل چلو مبادہ کوئی افتاد آ پڑے یہ سوچتا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک جھیل ہے پانی جھیل کا کچھ اجلا کچھ گدلا جھیل کے بیچوں بیچ ایک ہاتھی اور ایک کچھوا کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے مگر دونوں میں سے نہ کوئی غالب آتا تھا نہ مغلوب ہوتا تھا میں حیران کھڑا اس لڑائی کو دیکھتا تھا کہ ایک مرد فقیر نمودار ہوا جھیل کے قریب پہنچا رک کر ہاتھی اور کچھوے پر ایک نظر افسوس بھری ڈالی اور ایک آہ سرد کھینچی پھر کہا کہ کاش وہ علم سے محروم ہوتے اور زبانیں ان کی بےتاثر ہوتے۔ فقیر کے اس کہنے نے مجھے حیران کیا میں اس کے روبرو پہنچ دست بستہ عرض پرداز ہوا کہ اے مرد بزرگ تو نے کیا دیکھا اور کیا جانا کہ ایسا کلمہ زبان پر لایا وہ بولا کہ اے عزیز آدمی تین چیزوں کے ہاتھوں خوار ہوتا ہے عورت کے ہاتھوں جب وہ وفادار نہ ہو بھائی کے ہاتھوں جب وہ حق سے زیادہ مانگے علم کے ہاتھوں جب وہ ریاضت کے بغیر حاصل ہو جائے اور زمین تین چیزوں سے بے آرام ہوتی ہے کم ضرب سے جب اسے مرتبہ مل جائے عالم سے جب وہ پرست ہو جائے حاکم سے جب وہ ظالم ہو جائے میں یہ سن کر اس بزرگ کا منہ تکنے لگا اور اس کے بیان کی گتھی کو ناخن فہم سے سلجھانے کی کوشش کرنے لگا جب نہ سلجھا سکا تو ارض پرداز ہوا کہ اے بزرگ اس تعمیم کی تخصیص کر تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ عزیز تو نے اس بستی کو کیسا دیکھا میں نے کہا کہ بزرگ میں نے اس بستی کو آباد دیکھا تب وہ مرد فقیر یوں گویا ہوا کہ عزیز داستان اس بستی کی یوں ہے کہ والی اس کا ایک مردے نے ایک دل نے ایک انجام تھا دولت دنیا کے ساتھ دولت روحانی سے مالا مال تھا جب اس کا وقت آخر ہونے لگا تو اس نے اپنے فرزندوں کو کہ گنتی میں دو تھے پاس بلا کر باری باری سینے سے لگایا طبیعت اس کی اس سے ہلکی ہوئی بولا کہ بیٹوں میں نے علم اپنا تم دونوں کے بیچ مساوی تقسیم کیا اور اے میرے بیٹوں تم میرے بعد میرے اس باقی ترکے کو آپس میں اسی طور تقسیم کرنا کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ تم اپنے حق سے زیادہ طلب کرو اور خلقِ خدا کے لئے عذاب بن جاؤ۔ ایسا کہے اس مردے نیک فال نے آخری سانس لیا اور اس دارفانی سے عالمِ جاویدانی کو کوچھ کر گیا۔ دونوں بیٹوں نے اس کا بہت سوک کیا۔ پر جب ترکہ تقسیم کرنے بیٹھے تو باپ کی وسیعت کو بھول گئے اور اپنے اپنے حق سے زیادہ مانگنے لگے۔ اس پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کرتے کرتے دونوں نے باپ سے پائے ہوئے علم کے زور پر ایک دوسرے کے لئے سے۔ چھوٹے کو دیکھا اور بدوا کے لہجے میں کہا کہ تو کچھ ہے چھوٹے نے نفرت سے بڑے کو دیکھا اور بدوا کے لہجے میں کہا کہ تو بدمست ہاتھی ہے سو so اس کے بعد چھوٹا کچھ بن گیا اور بڑے نے بدمست ہاتھی کا روپ ڈھال لیا تب سے دونوں غصے میں دیوانے ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں یہ قصہ عبرت سن کر میں نے استفسار کیا کہ اے بزرگ انجام اس لڑائی کا کیا ہوگا بولا کہ جھیل کا پانی گدلا ہو جائے گا میں نے کہا کہ وہ تو ہو چکا ہے بولا کہ اور ہوگا میں نے پوچھا کتنا کہا اتنا کہ جھیل دلدل دل بن جائے گی اور بستی میں جنگل جنگل خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دور آبادی کا نشان نظر آیا اسی راہ پڑھ لیا قریب پہنچا تو کیا دیکھا ایک نئی مرض بوم شہر خوب فضا مرغوب باغوں میں اشجار سمردار انواع و اقسام کے گل پھول رنگ رنگ کے تائران خوشل شاخ شاخ غزالان سبا رفتار روش روش خوشبو کوچے مومبر گلیاں بازاروں میں کھوے سے کھوا چلتا ہے کٹورا بچتا ہے سکتے سرخ لنگیاں باندھے مشکے کانوں پر لادے چھڑکاؤ کرتے چلے جاتے ہیں بھشتی بھر بھر کٹورے آب کوثر پلاتے ہیں دکانیں صاف شفاف سرراف کے مقابل شراف بالا خانے آئینہ خانے کوئی نازک پدمنی جھولنے میں جھولتی ہے آرسی میں اپنا روئے زیبا دیکھتی ہے کہتی ہے اللہ ری کوئی شہر خوبی آب رواں کا پیراہن پہنے ہوئے کہ صاف ادھر سے نظر آتا ہے ادھر کا پہلو کسی گلرو کا عالم یہ کہ آنکھوں میں کاجل ہوٹوں پہ مسی کی دھڑی سینہ چھلکا پڑتا ہے دوپٹہ ڈھلک ڈھلک جاتا ہے پیٹ سندل کی تختی ناف سونے کی پیالی پیڑو جیسے پیڑے آگے پردہ داری ہے شرم کی عملداری ہے قیاس کنز گلستان من بہار مرا جس کی قسمت یاوری کرے اور ہمت ساتھ دے وہ غوطہ مارے اور گنگا نہائے ہمت کو شناوری مبارک ایک دفعہ تو میں الفللہ کا الحسن بن گیا گلی کوچوں میں پھرتا تھا اور حیران ہوتا تھا مگر رفتہ رفتہ آنکھیں کھلی عجب منظر نظر آیا حق دک رہ گیا جس سر پر نظر گئی اسے غائب پایا آدمی صحیح سلامت کھوپڑی غائب دل میں حیران کہ یہ خواب ہے یا عالم بیداری آنکھیں مل کے دیکھا پھر وہی منظر یا الٰہی ان لوگوں کی کھوپڑیاں کہاں گئیں دیر تک چپ رہا آخر ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ایک راہ گیر سے کھوپڑی نہیں ہوتی اس مرد نے حیرت سے مجھے سر سے تک دیکھا اور کہا کہ اے شخص لگتا ہے تو اس شہر میں اجنبی ہے کہ ایسا سوال کرتا ہے سو so اگر نہیں جانتا تو بھی چپ رہے اور جانتا ہے تو بھی چپ رہے کہ دیوار ہمگوش دارد پھر وہ بزرگ مجھے اپنے گھر لے گیا اور خوب مدارات کی پھر کہا کہ اے عزیز سن کے ہماری کھوپڑیاں ہمارے بادشاہ کے سانپوں کی غذا بن گئی یہ سن کر میں بہت حیران ہوا تب اس بزرگ نے وضاحت کی اے میرے عزیز سن کے ہمارے بادشاہ کے شانوں پر دائیں بائیں دو سانپ مستقل پھنکارتے رہتے ہیں آدمی کی کھوپڑی ان کی غذا ہے روز اس شہر میں قرآن اندازی ہوتی ہے روز دو آدمی پکڑے جاتے ہیں اور ان کی کھوپڑیاں تراش کر جلالت الملک کے سانپوں کو کھلائی جاتی ہے اور اب اس شہر میں گنتی کے لوگ رہ گئے ہیں جن کی کھوپڑیاں ابھی باقی ہیں مگر تابق ہے جس کی کھوپڑی کل نہیں تراشی گئی تھی اس کی آج تراشی گئی جس کی آج نہیں تراشی گئی اس کی کل تراشی جائے گی اور سن کہ کل گجر دم نوبت بجے گی اور بعد اس کے قرآن اندازی ہوگی یہ قصے ہوش ربا سن میں ورتائے حیرت میں غرق ہوا جب رفتہ رفتہ آسان بجا ہوئے تو شوق تجسس جاگا اور گجر دم موقعۂ واردات پر جانے کے لیے مستعد ہوا مرد معمر نے روکا ٹوکا کہ اے نا اندیش اپنی جوانی پر رحم کھا اور اس فیل سے بازا ہم تو بادشاہ کی رایت ہوئے کہ یہ کھیل دیکھنے پر مجبور ہیں تو ناحک اپنے تئی خطرے میں ڈالتا ہے بادشاہ کے آدمی تجھے دیکھیں گے اور تیرا نام بھی لکھ لیں گے اور قرے میں شامل کر لیں گے روکنے سے میری آتش شوق اور بھڑکی بزرگ کی نصیحت پر مطلب کان نہ دھرا بس یہی سودا سر میں سمایا کہ چل کے دیکھیں آج قدرت کیا گل کھلاتی ہے قزا کس کے سر پر کھیلتی ہے محل کے متصل پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک اشدہام ہے مجمع خاص و عام ہے امیر و غریب شریف و وزی محتاج و غنی گداگر و تونگر بنی عمرہ و وزرا سب اکٹھے ہیں اور قرے کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں جب نام نکلے تو خلقت دم بخود ہوئی سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کفے افسوس ملنے لگے آہو بکا کرنے لگے میں نے مرد معمر سے پوچھا قزا نے کن بد نصیبوں کو منتخب کیا ہے کہ لوگ اتنی واویلا کر رہے ہیں اس پر اس نے ایک ٹھنڈی آنچی اور یوں گویا ہوا کہ اے عزیز آج جن دو کے نام نکلے ہیں وہ دربار دربار کے منتخب دانشمن ہیں۔ ہیں علی روشن دماغ ذہن رسا پایا ہے علم و فضل میں یکتا ہے بحر حکمت کے غواس ہیں دانش میں ان کی دھوم ازروم تا شام ہے مملکت کے رموز سمجھتے ہیں بڑی سے بڑی گتھی کو ناخن تدبیر سے سلجھا دیتے ہیں اب جو وہ اپنی کھوپڑیوں سے محروم ہوں گے تو چراغ حکمت کا بج جائے گا شہر بے دانش ہو جائے گا آہو بکا بے سوت تھی قورے کا نتیجہ قسمت کا لکھا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا کھوپڑیاں دونوں دانش مندوں کی تراشی گئیں اور سانپوں کے سامنے تشت میں رکھ کر پیش کی گئیں مگر سانپ منہ مار کر الگ ہو گئے اور فرتے غذب سے پھن پھنانے لگے بادشاہ نے مقربوں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا نمک حرام ہو. تم نے اس غذائیں لطیف کے ساتھ کیا ملا دیا کہ سانپ اسے نہیں کھاتے اور غصے میں پھنکارتے ہیں مقربین نے دست بستہ عرض کیا کہ جہاں پناہ ہماری کیا مجال کہ اعلی مقام سانپوں کی غذا میں کوئی آمیزش کریں مگر یہ کہ وہاں ہے کیا جو سانپ تناول کریں کھوپڑیاں ان منتخب روزگار دانش مندوں کی مقص سے خالی ہیں اس خالی ڈھنڈار نگر سے زیادہ اس آباد شہر سے میں نے خوف کھایا جیسے تیسے لب چھپ کر وہاں سے نکلا خوپڑی کے سلامت لے آنے پر پاک پروردگار کا شکر ادا کیا بس پھر قریوں شہروں بستیوں کا خیال چھوڑا۔ ویرانوں میں پھرتا پھرا پھرتا پھر رہا ہوں کبھی دشتے بے آب و گیا میں کبھی گھنے جنگلوں میں بستیاں کتوں کی آوازوں کی راہ تعاقب کیے جا رہی ہیں جنگل میں میں نے کوئی کتا نہیں دیکھا کتے بستیوں میں ہوتے ہیں بستیوں اور ان کے نواح میں بھونکتے کتوں کی آوازیں رات کو جنگل میں اس طرح آتی ہیں جیسے سب بستیوں کے سب کتے جنگل کی طرف مو کر کے بھونک رہے ہیں میں محاصرے میں ہوں جنگل کے چاروں طرف بستیاں بھلی معلوم ہوتی ہیں چاروں طرف سے کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے بڑا سا دائرہ بنا کر میری طرف منہ کر کے بھونک رہے ہیں جنگل کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے میں اپنے غار سے کتنی دور ہوں سائرن کی آواز سیٹیاں سناٹا بیٹے لالٹین بجھا دو کہیں روشنی باہر نہ جا رہی ہو امی جان ڈری آواز میں کہتی ہیں کہ کہیں ان کی آواز تیاروں تک نہ پہنچ جائے جی اچھا میں لالٹین بجھانے لگا ہوں غار میں مکمل اندھیرا ہونا چاہیے بارہ دسمبر دن کی سب باتیں دن کے ساتھ بسر گئیں اب رات ہے اور میں ہوں جنگل کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے اور چھوڑ ہی نہیں ملتا جیسے جنگل میں چل رہے ہیں اور صدیوں سے سفر کر رہے ہیں جنگل کا سناٹا اور صدیوں کا سکوت سوئی بستیوں میں کتے جنگلوں میں گیدڑ ان کی آوازیں کائنات کی نیند کو توڑتی نہیں گہرا کرتی ہیں سوئی بستیاں سوئی سدیاں سوئے جنگل کسی وقت بھی سب جاگ سکتے ہیں جیسے میرے اندر جاگنے لگے ہیں لمبی یاترا سے میں تھک گیا تھا چلتے چلتے چھٹکا اس برکش تلے جیتے کی کھال پر اپنی لمبی اجل جٹاؤں کے سنگ آنکھیں موندے دم رو کے وہ ایسا بیٹھا تھا جیسے بند کے بیچ جٹاؤں والا بوڑھا برگد آگے نادیا بیل دھرا تھا جٹاؤں کے بیچ فافتا نے گھونسلہ بنایا تھا اور انڈے سہ رہی تھی کہ راجا کو آتے دیکھ کر پڑفڑائی اور اڑ گئی اس نے اجل پلکوں کو اٹھایا اور دیکھ کے بولا hey, ہا یا دے گا کروں گا لے سکا تو لوں گا دینا پڑا تو دوں گا کیسے یو کرے گا جیسے ویر کیا کرتے ہیں دنوش میں بان جوڑوں گا اور ہل بولوں گا کون سی دنوش اور کون سے بان؟ بدھی کی دنوش اور پرشنوں کے بان پھر دنوش سیدھی کر اور بان چلا बोल के किसका किससे पेट नहीं भरता हे राजा नौ चीजों का नौ चीजों से पेट नहीं भरता किन नौ चीजों का किन नौ चीजों से पेट नहीं भरता सागर का नदियों के पानी से अग्नि का ईंधन से नारी का भोग से राजा का राजपाट से धनवान का धन दौलत से विद्वान का विद्या से मूरख का मूर्खता से अत्याचारी का अत्याचार से यह सुन राजा ने उसके चरण छुए धन्य हो मुनि महाराज मैंने तुम्हे सौ गऊ दान दी स्वीकार किया और पूछ ये मुनि महाराज मैं कैसे चलू सूर्य के उजाले में चल सूर्य जब डूब जाए फिर फिर तू चंद्रमा के उजाले में चल चंद्रमा डूब जाए फिर फिर तू दिया जला उसके उजाले में चल दिया बुझ जाए फिर फिर तू आत्मा का दिया जला उसके उजाले में चल राजा ने फिर चरण छुए धन्य हो मुनि महाराज मैंने तुम्हें सौ गौं और दान में दी राजा ने फिर धनुष सीधी की बांध जोड़ने लगा था कि मुनि बोला بس کر کس کارن بس کروں اس کارن کے سنسار میں گوئیں تھوڑی ہیں پوچھنے کی باتیں بہت ہیں میں نے اسے اس نے مجھے دیکھا کیا مانگتا ہے شانتی شانتی اچرج سے مجھے دیکھا بہوساگر میں شانتی دیکھے گیا فاختہ کا گھونسلہ خالی تھا سر کو جھٹکا کے انڈے گرے اور ٹوٹ گئے سائرن پھر کتے جاگ اٹھیں گے تیرہ دسمبر یہ خبر ہے یا افواہ ہے صاحب مصدقہ خبر ہے ساتواں بحری بیڑا چل پڑا ہے واقعی واقعی اب تو خلیجے بنگال میں داخل ہونے والا ہے بس اب جنگ کا پانچا پلٹنے والا ہے شیراج میں کی دکان پر ہمارے گھر میں جہاں خواجہ صاحب پل پل کی خبریں لے کر ابا کے پاس پہنچتے ہیں سب جگہ امریکہ کے ساتویں بحری بیڑے کا چرچا ہے سوکھے دھانوں پر جیسے پانی پڑ گیا ہو مجھے یاد آتا ہے کہ اسی مضمون کا اشتہار میں نے کہیں لگا دیکھا ہے دیوار پر میں شہر کی دیواریں تصور میں لاتا ہوں کون سی دیوار تھی وہ دیوار دیوار دیکھتا پھرتا ہوں اچھا یہ تھی وہ دیوار شاہ جہانی مسجد کی دیوار ایک بڑا سا اشتہار لگا ہے جس پر ڈھال اور تلوار کی تصویر بنی ہے خبر درج ہے کہ ایرانی لشکر چل پڑا ہے جہاں آباد پہنچا چاہتا ہے خلکت اکٹھی ہے جیسے پورا جہاں آباد سمٹ آیا ہو اماں کیسا اخبار ہے کیا اس میں درج ہے ایسا مضمون واضح ہے ایران کا لشکر مارا مار کرتا چلا رہا ہے بس اسے پہنچا سمجھو فرنگی کے دن آ گئے ہیں اما نہیں تو پھر قبلہ آپ خود پڑھ لیں اچھا پھر تو بہت بیرا کھیری ہوگی اے صاحب وہ تو ہوگی مگر میرے عزیز فرنگی کچھ منہ کا نوالا نہیں ہے اس کے پیروں تلے گنگا بہتی ہے اے حضرت پھر ایران بھی کچھ پتلا نہیں موتتا فرنگی کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاوے گا جہان آباد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا یار خوشی سے پھولے نہیں سماتے اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں اب او زنگلو آج تو بہت رہا ہے سالے ابچی بنا ہوا ہے کیوں آگ پڑ گئی ڈھڈو کے تجھے بسند کی بھی خبر ہے خبر نہیں تو بتا دے کیا پھر تھی کوئی اشغلہ چھوڑا ہے ابے مغنچو ایران آ رہا ہے نہیں بے نہیں مانتا تو جامع مسجد پہ جا وہاں پہ پرچا لگا ہوا ہے ایران کیا لینے آ رہا ہے بے بچو تیری عقل پہ تو ختل پڑ گئے ابے وہ فرنگی سے دو ہاتھ کرنے آ ہے ہاں میرے سر کی قسم تیرے سر کی قسم بس اب سالے فرنگی کا سارا رواب سوآب ختم ہو گا، پھر تو پوبارے ہیں پوبارے ہی پوبارے اب او اود بلاؤ، تیری بناوٹ کس دن کام آوے گی، کا تو آنے دے، بس گوالیاری پیسہ تیار رکھ سالے سب فرنگیوں کی کلائیاں اتار دوں گا مگر میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا کرفیو کا وقت جو قریب تھا میں نے ایک رکشہ والے کو روکا بولا بابو بلیک آؤٹ میں واپس آنا پڑے گا یار میٹر سے روپیہ زیادہ لے لینا اچھا بیٹھ جاؤ رکشا اسٹارٹ کرتے ہی وہ شروع ہو گیا باؤ جی جنگ کی کی خبریں ہیں کوئی نہیں خبر نہیں پھر میرے سے سنو چین دی فوج آ گئی ہیں کون کہتا ہے ایک باؤ میری رکشا میں بیٹھا اس نے بتایا پکی خبر ہے جی رات کو جتنی لڑائی ہوتی ہے چینی فوجاں لڑتی ہیں رات کی کیا تخصیص ہے دن کو تو پہچانے جاویں گے رات کو بھیز بدل کے لڑتے ہیں ہما یہ سب سوش بیوی کون ہے سب سوچ سنا تو ہے این گلے دیگر شگفت اما آپ سننے کی باتیں کرتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے بس یہ غیبی گولے کی طرح دشمن بھی گرتی ہے خاکیوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہے جب کا پڑ چکتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے مجال ہے پھر اس کا آنچل بھی نظر آئے اے صاحب یہ تو عجب ماجرا ہے اے حضرت آپ سبز بی بی کی بات کر رہے ہیں پھر مجھ سے سنو بندہ درگاہ نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا ہے اما نہیں حضرت جھوٹ بولے سو کافر काबुली دروازے والے مورچے پہ जब रण बढ़ा है तो ऐ हजरत मैं भी सर पे कफन बांध कूद पड़ा कसम अली مرتضیہ شیر خدا کی ون سالے خاکیوں کے چھکے چھڑا دیئے۔ لڑتے لڑتے کیا دیکھوں ہوں؟ کہ ایک بی بی سر سے پیر تک سب منہ پہ نقاب پڑی ہوئی ہاتھ میں تلوار گھوڑے پہ سوار خاکیوں کے دل میں گھسی ہوئی ہے میں ہریان کی یہ بی بی کون ہے وش نے جی کمال کیا ایسی تلوار مارے کہ سر بھوٹے کی تریوں اڑ جاوے سالوں کے توث بکھیر دیے کاکد دم دبا کے بھاگے جدوں لڑائی ختم ہوئی تو میں نے مڑ کے دیکھا لو جی وے غائب بہت اندر ادھر نظریں دوڑائی اس کی تو پھر پیچھل نہیں دکھائی دی چودہ دسمبر آج میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا آسار اچھے نہیں نقشہ شہر کا ابتر دیکھا مورچوں کو ٹھنڈا پایا سپاہی مورچوں میں کم اور بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں میرٹھ سے جو پوربی جب جبالا کی صورت اٹھے تھے اب سر دکھائی پڑتے ہیں لڈو پیڑے کھاتے ہیں بھنگ کوٹتے ہیں جلیبیوں سے انہیں خاص رغبت ہے ہر حلوائی سے پوری کچوری کے ساتھ جلیبیوں کا تقاضا ہے شہر کے حلوائی پوربیوں سے تن ہے رہے بخت خان کے غازی تو میدان جنگ میں جوہر دکھانے کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے دربار جو کبھی دربار تھا اب ادبار کے سائے میں ہے سازشوں کا وہاں جال بچھا ہے معتبر غیر معتبر ہو چکے ہیں دربار کی زینت ہیں مگر اغیار سے نگاہ بازی کرتے ہیں بختخ میدان جنگ کا آدمی دربار میں آ کر مات کھا گیا سپے سالاری کے حصے بکرے ہو چکے ہیں اب مرزا مغلبی اس میں حصے دار ہیں دو ملاوں میں مرغی حرام ہاں مرزا غوث بھی بیچ میں کود پڑے ہیں تیموری خون بس اب لانو گزان کی حد تک گرم ہے کچھ ان میموں کی حد تک گرم ہے جو ان کے حدے چڑھ گئی ہیں مرزا غوث رجس خانی زیادہ کرتے ہیں جنگ کم لڑتے ہیں مگر ان کی رجس سے زیادہ حضور بادشاہ سلامت کا یہ شعر فضا میں گونج رہا ہے دم دموں میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے ظفر بس ہو چکی شمشیر ہندوستان کی خدا اس شہر پہ اپنا رحم کرے میں نے لال قلعے کی دیواروں پر زردی دیکھی ہے. سادہ دل اہل دلی ایران کے لشکر کے ہنوز منتظر ہیں پندرہ دسمبر ڈیوڑی سے قدم نکالائی تھا کہ ایسا دھماکہ ہوا کہ سب درو دیوار ہل گئے لگتا تھا کہ اسی کوچے میں کسی نے گراب ماری ہے آگے چلا چاوڑی بازار میں ایک کی دکان پر پوربیوں کا بھیڑ بھڑکا دیکھا کوئی شور مچاتا ہے ہموں کو پوری دو کوئی غل مچاتا ہے جلے بھی جلے بھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دھماکہ کیسا ہوا تھا کیا کہ ایک نے مٹھی بھر کلاکند منہ میں ٹھونستے ہوئے پوچھا ابھی ابھی دھماکہ ہوا تھا جیسے پاس ہی توپ دگی ہو ماری ہوگی کسی ساس کے جمائی نے گراب دوسرا لاپرواہی سے بولا دیکھ میاں تیسرے نے غصے سے کہا لڑائی بھیڑائی جاوے بھاڑ میں تو ہموں کو پیٹ پوجا کر دے جا لمبا بنے میں اپنا سمہ لے کے آگے بڑھ لیا یہ ہے وہ جو دلی کے تخت کی حفاظت کریں گے ہرے بھرے شاہ کے مزار اور شاہ جہانی مسجد کے بیچ کھڑا ہوں اور سوئے فلک دیکھتا ہوں یا میرے مولا حضور ضلع سبحانی کے ہوتے یہ کیسا سایہ مسجد کے میناروں اور قلعے کی برجیوں پر کانپتا دیکھتا ہوں ایک ننگ دھڑنگ فقیر کڑبڑی داڑی میلی لمبی الجھی زلفیں سرخ انگارہ آنکھیں بحشت سے چلایا ارے ہٹ دیکھتا نہیں لاشیں پڑی ہیں لاشیں کیسی لاشیں کہاں ہیں میں نے ارد نظر ڈالی فکیل چپ ہوا بڑ بڑا جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو زبان بند رکھو تمہیں اسرارے الہی فاش کرنے کو کس نے کہا ہے پھر ہرے بھرے شاہ کے مزار کی طرف چلا مزار کے پاس پہنچتے پہنچتے نظروں سے اچھل ہو گیا سولہ دسمبر آج ستمبر کی چودہ ہے قیامت کا دن ستاون سن کی سب سے ستم انگیز ساتھ گھر سے باہر آیا تو شہر کو درہم و برہم دیکھا یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا جیسے بندوقوں کے سو فیر ایک ساتھ ہوئے ہوں دماغ مختلف ہو گیا سمجھ میں نہ آیا کدھر جاؤں پاؤں خود بخود قلعے کی طرف اٹھ گئے قلعے کے دروازے پہ, پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ فاٹک بند ہے لگا ہے، نہ دربان نہ پہرے دار فاٹک کے متصل ایک توپ نصب ہے مگر چلانے والا کوئی نہیں عقل حیران عجب سم الجب شاہ جہانی قلعے کے دروازے میں تالا بارے ایک صورت نظر آئی میں نے اسے پہچانا یہ تو دربارے دربار کا دربار ہے کہاں بھاگا جاتا ہے میں نے اسے ٹوکا اس نے بھاگتے بھاگتے کہا کہ خیر چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا خاکیوں کی پلٹن آ رہی ہے اور حضور ذلے سبحانی حضور ذلے سبحانی مقبرۂ ہومایوں میں ہیں شہزادے شہزادیاں سمائے نکل گیا قلعہ خالی ہے بھائیں بھائیں کرتا ہے میں پلٹ لیا رستے ہو حق کر رہے تھے مگر دور سے توپوں کے دگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی اس راہ کبھی اس راہ کبھی کسی کے چھتے میں کبھی کھلی سڑک پر کہیں رستہ یہاں سے وہاں تک خالی کہیں لوگ سراسیما بغلوں میں پوٹلیاں دبائے ٹبر کو پیچھے لگائے بھاگے چلے جاتے ہیں چاوڑی میں اور نقشہ دیکھا لوگ لٹ پونگے لیے کھڑے ہیں ایک چارپائی کی پٹی لیے گھر سے نکلا اور صف میں آن شامل ہوا دوسرا پھکنی سے مسلح گھر سے برامد ہوا اور بازو تولتا بیس سڑک پہ آن ڈٹا میں نے قریب جا کر راسدارانہ پوچھا عزیز کیا نیت ہے والے نے کڑک کر کہا لڑیں گے میں نے پھکنی والے پھر چارپائی کی پٹی والے کو حیرت سے دیکھا اور آگے بڑھ لیا پھر خود ہی حیرت رفا ہو گئی ٹھیک ہے اور چارپائیوں کی پٹیوں سے بھی لڑتے ہیں جنہیں نہیں لڑنا ہوتا وہ تیار توپوں اور بھری بندوقوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں جامع مسجد کے سامنے سے گزرتے گزرتے ٹھٹکا سکتے میں آ گیا لاشوں کا فرش بچھا تھا ہرے بھرے شاہ کی طرف سے غذرناک آواز آئی تجھے کہا کہ یہاں چلا جا ادھر نظر گئی وہی ننگ دھڑنگ مجزوب بدن میں راشہ آ گیا تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھا پھر بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھا بس گھر کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا گھر میں امی جان بیٹھی دھاروں رو رہی تھی مجھے دیکھ کے ان کی حالت اور غیر ہو گئی بیٹے بطول کا کیا بنے گا ابا جان صبر و سکون سے بیٹھے تھے مجھے دیکھا تعمل کیا بولے یہ خبر صحیح ہے میں کیا جواب دیتا جتنا سب کو معلوم تھا اتنا ہی مجھے معلوم تھا سوچ کر میں نے کہا کہ عرفان کے دفتر جاتا ہوں وہاں سے پتا چلے گا کہ صحیح خبر کیا ہے پھر جاؤ اور معلوم کر کے باخبر اور اتنا ہی بے خبر خبر تھا تھا جتنا میں تھا. واضح خبر کسی کے پاس نہیں تھی اور سب کو پتا تھا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے اور کسی کو اعتبار نہیں آ رہا تھا اعتبار اور بے اعتباری کے درمیان ڈاماڈول میں نے گھر سے شیراج تک کے رستے میں کتنی مرتبہ اس خبر کو افواہ جانا اور کتنی مرتبہ اس افواہ کو خبر سمجھا میرا خیال تھا کہ عرفان اس وقت شیراز میں ہوگا وہاں موجود تھا عرفان دفتر سے آ رہے ہو ہاں خبر پوچھو گے ہاں مت پوچھو صحیح صورت حال کا کسی کو پتا نہیں ہے ہم نے ڈھاکہ کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی کانٹیکٹ نہیں ہوا پتا نہیں زوار غریب کا کیا حال ہوگا یہ لوگ گورنر ہاؤس سے انٹرکان میں منتقل ہو گئے ہیں اور میری امی اپنی بہن کے لیے پریشان ہے. پریشان ہونا چاہیے مگر کیا ہو سکتا ہے ठीक कहते हो मैं चुप हो गया शिराज उस वक्त भरा हुआ था मगर कोई चाय नहीं पी रहा था सब एक दूसरे से पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे जो वो जानते थे मान चुके थे मानने से इंकार कर रहे थे